نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رخ پھیرتا دیکھ کر سب نے اپنا رخ پھیر لیا کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا کیوں کب کیسے کیوں کریں نہیں اتباع کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ رسول کے نقش قدم کی پیروی کرو یقین رکھو کہ رسول اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی وہ کرواتے ہیں ایمان والوں کے مائنڈس کیلکولیٹنگ نہیں ہوتے نا پروزن کونس نہیں تولتے کس کا کیا فائدہ ہوگا یا کیا نقصان ہوگا ان والے لوگ ہوتے ہیں اوت الکتاب نہ انا الحق میر رب <رَبِّهِم> یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور بر حق ہے مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں در اصل کتاب کے پاس یہ بات شہادت کے طور پہ موجود تھی ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ آخری نبی کا قبلہ خان کعبہ ہوگا ولاعین عطی اوت الکتاب اب کل آئے تما تب و قبلہ تک پھر تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ ممکن نہیں کہ یہ تمہاری قبلے کی پیروی کرنے لگے اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا اللہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو اب یارفو نہ میں ہو کی ضمیر قرآن کی طرف بھی جا سکتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف بھی تو یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے یہ قطعی ایک امرے حق ہے تمہارے رب کی طرف سے لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو فس تک الخرات ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں فس ط <الْخَيْرَات> نیکیوں میں کمپیٹ کرو نیکیوں میں دوڑ لگاؤ اس کو زندگی کا مقصد اور مہور بنا لو ایک دفعہ اللہ کی ذات کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا جائے کہ لاہ مقصودہ اللہ کچھ نہیں چاہیے مجھ کو اللہ کی رضا کے سوا اللہ کو زندگی کی اہم ترین ہستی بنا لیا جائے پھر یہ ہوگا کہ ساری مصروفیات ساری ترجیحات چیزوں کی اہمیت اس کے حساب سے خود اپنے آپ کو ارینج کر لیں گی اللہ مقصد حیات جب بن جائے گا تو سارے کا سارا کمپٹیشن بس اب اللہ کو راضی کرنے میں ہوگا نیکی کمانے کا بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا موقع انسان ہاتھ سے چھوڑنا نہ چاہے گا اس کے برعکس اگر اللہ کو غیر اہم مقام دے دیا تو سارا مقابلہ پھر زیادہ سے زیادہ دنیا جمع کرنے میں دکھاوا کرنے میں ہوگا اور نیکیاں جمع کرنے کی فرصت نہ ملے گی آگے ذکر چل رہا ہے قبلے ہی کا فرمایا فولی وجہ کا شکر المسجد الحرام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 اب یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ظالم تو اعتراض کیے ہی چلے جائیں گے اس زمانے میں اعتراض جو اٹھا تھا وہ یہ کہ آخر قبلہ تبدیل کرنے کی ضرورت کیا تھی آج اور طرح کی حجتیں ہیں کہتے ہیں کہ اگر ہندو بت کو سجدہ کرتے ہیں یا پتھر کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہوا ان کو مشرک کہنے کی کیا ضرورت ہے آخر مسلمان بھی تو پتھر کو سجدہ کرتے ہیں اشارہ ان کا ہجر اسود یا خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے اس کی عمارت کی طرف جو کہ ظاہر ہے پتھر کی بنی ہوئی ہے اب یہ سوچنے کی بات ہے کیا فرق ہے بت کو سجدہ کرنے میں یا مزار کو سجدہ کرنے میں اور خانہ کعبہ کو سجدہ کرنے میں کیا فرق ہے فرق اللہ کے حکم کا ہے اگر اللہ کے حکم کے بغیر اور وہی کی دلیل کے بغیر اور رسول کے بتائے بغیر خود سے اگر یہ کام شروع کر دیا ہوتا تو شرک ہو جاتا لیکن جب اللہ نے حکم دے دیا وہی آ گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عمل کیا اب یہ این عبادت ہے عن عبادت ہے بالکل آپ دیکھیے جیسے کہ ابھی پچھلی دفعہ ہم نے ذکر پڑھا تھا سورہ بقرہ میں آیت چونتیس میں اگر تو فرشتوں نے اپنی مرضی سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہوتا اللہ کے حکم کے بغیر تو یہ شرک ہو جاتا لیکن اللہ نے حکم دیا تو یہ عین عبادت ہے بلکہ اس سجدے سے انکار کرنے والا کافر جو کہ شیطان لئی تھا شیطان رجیم تھا تو بات یہ ہے کہ عبادت کا طریقہ جو ہمارا رب ہمیں بتا دے وہ سر آنکھوں پر اس کے علاوہ نہ ہم اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ہم اس کے اوپر رکھ کر یہ سوچ سکتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے لہذا ہم اپنی مرضی سے اسی کو دیکھتے ہوئے کسی اور مزار کی طرف رخ کر کے سجدہ کر لیں تو کیا حرج ہے حرج یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے جو کام کریں گے وہ عبادت ٹھہرے گا اور اس کے حکم کے بغیر خود کوئی طریقہ ایجاد کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ ہم کو شرک کی طرف لے جائے فلاح تخشاخشا تو ان سے تم مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے تو بتا دیا کہ گھر میں ہو یا سفر میں ہو ہر جگہ ہر حال میں رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے شریعت اور نماز کی پابندی ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں ہوگی چاہے انسان خوشی منا رہا ہو یا غم کی کیفیت میں ہو یا عبادت کر رہا ہو سعودی عربیہ میں ہو یا امریکہ میں ہو عبادت کے لیے عمرہ کرنے گیا ہو یا چھٹیاں گزارنے کہیں اور گیا ہو ہر حال میں بہر حال اللہ کے اطاعت گزار ہی بن کر رہنا ہے چھٹیوں میں منمانی نہیں کی جا سکتی کہ انسان سوچے کہ بھائی ہم تو ویکیشن پر ہیں تو کیا اب بھی نماز پڑھیں کیا اب بھی ہم حلال حرام کے پابندی کریں جی ہاں بالکل کرنی ہے اور نماز ہر جگہ پڑھنی ہے کہیں آپ دنیا کے کسی خطے میں ہوں کبھی نماز پڑھتے ہوئے مت گھبرائیے مت شرمائیے جو انسان پورے اعتماد کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بندگی کے احساس کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے آپ دیکھیں کتنا کانفیڈنٹ کتنا فل کتنا با اعتماد لگتا ہے تو کبھی مت ہچکچائیں نماز پڑھتے ہوئے بعض دفعہ جیسی روایات بھی سنی ہیں کہ کچھ لوگ صرف باجمات نماز کا منظر دیکھ کر مسلمان ہو گئے انہوں نے کہا کیا خوبصورت طریقہ ہے عبادت کا ہو سکتا ہے کہیں آپ کسی پارک میں نماز پڑھ رہی ہوں امریکہ میں لنڈن میں فرانس میں جہاں اور کوئی آپ کو دیکھ کر کسی کے دل میں اسلام کی عظمت جاگ جائے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے کمار میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے رسول بھیجا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 اور اس نشست میں اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو یہ نشست اس کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث بنے گی اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا رب کیا مجھ کو اس وقت یاد کر رہا ہے تو دیکھ لیجئے کہ کیا آپ اپنے رب کو یاد کر رہی ہیں کر رہی ہیں یقیناً تو یقین رکھیے کہ آپ کا رب آپ کا نام لے کر فرشتوں کی مجلس میں آپ کا ذکر کر رہا ہے اس سے بڑھ کر بتائیے خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کسی ادنا ملک کے پریزیڈنٹ کے بارے میں کوئی ہمیں یہ بتا دے کہ وہ ہمیں یاد کرتا ہے ہم خوشی سے پھولیں نہ سمائیں ایک ایک کو جا کر بتائیں ہمارا سیلف کانفیڈنس کتنا بڑھ جائے تو اللہ یاد کرتا ہے اور وعدہ ہے فض کرز تو مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو قفرانی نعمت نہ کرو یا او حلزینہ آ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اب یہ پہلی دفعہ قرآن میں یہ خطاب آ رہا ہے یا ائلدین آمنو اب امت بنا دیا ہے ذمہ داری دے دی ہے اب اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے خطاب کی نعمت سے ہمیں سرفراز فرما رہا ہے یا آمنو کون ہیں کہاں رہتے ہیں ایک دفعہ یہ پوچھا کہیں پہ میں نے پوچھا بتائیں یا ائہ اللہ آمنو کہاں ہیں انہوں نے کہا کہ سعودی عربیہ میں بات کیا ہے یہ آپ کا نام ہے یہ میرا نام ہے یہ ہمارا خطاب ہے ہمارا ٹائٹل ہے لیکن کیا ہوا کہ جب یہ ایمان والوں نے قرآن کو اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا تو اللہ سے اجنبیت بڑھتی چلی گئی جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے اور وہ کہیں کھڑا آپ کو اشارے کر رہا ہے آپ اس شخص کو نہیں جانتی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ آپ کو بلا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کندھے کے پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ پتہ نہیں کسے بلا رہا ہے تو چونکہ اللہ سے ہماری جان پہچان بہت ہی محدود ہو گئی ہے بہت سے اجنبیت کے غیریت کے دوری کے مغائرت کے پردے حائل ہو گئے ہیں جب اللہ ہمیں پکارتا ہے یا ائیو اللہ ددینہ ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کس کو پکارا شاید وہ ملاؤں کو پکارا ہوگا شاید وہ برکے والیوں کو پکارا ہوگا وہ درس والیوں کو بلایا ہوگا وہ کریں یہ کام وہ ہیں ایمان والے ہم تو عام مسلمان ہیں نہیں امت ہیں یا آئیے ہو لدینہ آ جہاں بھی پڑھیں اپنا نام ذہن میں لے آئیے اللہ نے مجھے پکارا ہے میں اپنا نام لاؤں ذہن میں آپ کو پکارا ہے آپ اپنا نام لے کر آئیے تاکہ ذاتی طور پہ اس نعمت کو بھی محسوس کیجئے اور اس نعمت کے ساتھ جو ذمہ داری آتی ہے اس کو بھی محسوس کیجئے اور ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے جب اللہ ہمیں پکارے ہم کہیں لبیک اللہ ہم حاضر ہیں فرمایا یا ایها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين لوگ جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کس کام کے لئے مدد لو دو ٹولز بتائے جا رہے ہیں یہ ایت پہلے بھی بنی اسرائیل کی زمین میں بھی آ چکی واستعینوا بالصبر والصلاه صبر اور نماز سے مدد لو تو دو ٹولز ہیں جو دیے جا رہے ہیں یہ ایک اینڈ اینڈ بائٹ سیلف نہیں ہے نماز پڑھ لینا صبر کر لینا بلکہ کسی مقصد کے لیے یہ دو کام کرنے ہیں کس لیے یہ دو کام کرنے ہیں مقصد کیا ہے دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد اپنی ذات پر بھی معاشرے پر بھی اور پھر گلوبل لیول کے اوپر بھی جب لوگوں پر گواہی کا فریضہ ہمیں سر انجام دینا ہے یہ بہت بڑا کام ہے کہ ہم قیامت کے دن یہ گواہی دے سکیں کہ اللہ تیرا قرآن تیرا پیغام تیرا کلام تیرے رسول کی سنت اور حدیث ہمارے پاس محفوظ تھی اللہ ہم جہاں تک پہنچا سکتے تھے ہم نے پہنچا دی مستطاطوں جہاں تک میری استطاع تھی میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا میں نے لگایا میں نے کھپایا انرجی وقت صلاحیت دولت میں نے کھپائی اللہ اس راستے میں اور میں نے گواہی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی یہ گواہی ہم سب کو دینی ہوگی قیامت کے دن اس کے لیے فرمائے کہ کام اتنا بڑا ذمہ داری اتنی بڑی لہٰذا تم صبر اور نماز سے مدد لو ہے بڑا صبر آزما کام اور صدمے اگر آئیں آزمائشیں آئیں ان پر بھی صبر کرو زبان پر شکایت نہ لاؤ صبر دراصل دل کو مایوسی سے بچانے کا اور زبان کو شکایت سے بچانے کا نام ہے حدیث قدسی ہے اے بنی آدم اگر تو نے شروع صدمے میں صبر کیا اور میری رضا اور ثباب کی نیت سے تو نے اس کام کو کیا تو میں نہیں راضی ہوں گا کہ جنت سے کم کوئی ثواب تجھے دیا جائے نمازوں میں فرض نمازوں کے علاوہ کوشش کریں تحجد کا اہتمام کرنے کا پھر دو نفل پڑھ کر دعائے استخارہ دعائے حاجت بھی پڑھیے اللہ سے مضبوط تعلق صبر کو آسان کر دیتا ہے ایک بہت صبر آزما مرحلہ اس کا آگے ذکر آ رہا ہے موت موت تو سبھی کو آنی ہے لیکن بہت خوش قسمت جو کہ اللہ کی راہ میں مارے جائیں جن کو کہ ہم شہید کہتے ہیں ایسے گواہ کہ انہوں نے سب سے قیمتی متع جان کا نظرانہ پیش کر کے ثابت کر دیا کہ اللہ ہم نے تیرے دین کی مدد کی اور ہم نے تیرے دین کا پیغام جہاں جہاں تک ہم پہنچا سکتے تھے اس پیغام کو پہنچانے کی جد و جہد میں ہم نے شرکت کی یہاں تک کہ اپنی جان دے دی تو فرمایا ولا تقولی سبھی اموات بل وَلَا اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا وَلَا نبل خوفی وی و نقصی اور ہم ضرور تمہیں خوف اور خطر فاقہ کشی جان اور مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ان اللّہ و اننا الہ اون ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے انہیں خوشخبری دے دیجئے ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں ذکر کیا جا رہا ہے مختلف قسم کی یہاں پر آزمائشوں کا دیکھیے جس طرح ایمان بالوں سے پختہ وادہ پختہ وعدہ جنت کا ہے جیسے آگے آپ نے یہ وعدے پڑھ لیے خوشخبری دے دو اللہ کی عنایت اللہ کی رحمت یہی لوگ ہدایت والے ہیں یہ پختہ وعدے ہیں اللہ کے ایمان والوں کو جنت دے گا اسی طرح پختہ وعدہ ایمان والوں سے آزمائشوں کا بھی ہے بغیر جاچے بغیر پرکھے بغیر ٹھوک بجائے آخر اللہ تعالیٰ کیسے خریدے گا جنت کے بدلے ان اللہ اشترا من المومنی ننفسم و والم بے ان الجنہ اللہ نے تو خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں کہ بدلے میں ان کے لیے جنت ہے جب جنت جیسی عظیم چیز دینی ہے تو ہر ایک کو تھوڑی دے دی جائے گی اسی کو دی جائے گی جو کہ اس کی قیمت ادا کرنے پر تیار ہو اور منافق کو بے وقوف اسی لیے کہا صفہا اس لیے کہا کہ وہ بغیر قیمت دیے جنت خریدنا چاہتے ہیں یہ تو کوئی بے وقوف ہوگا جو اس طرح کاروبار کرنا چاہے اللہ کی راہ میں آزمائشیں ضرور آتی ہیں ہوتا یہ ہے آزمائش کے آنے سے کہ ایمان والوں کا ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے اور جو کچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے آگاہ ہو جاؤ اللہ کا سودا سستہ نہیں بہت مہنگا ہے یاد رکھو اللہ کا سودا جنت ہے لیکن کتنا آزمائے گا منشئی ان تھوڑا سا ہر وقت نہیں برداشت سے زیادہ نہیں صرف ذہنی طور پہ تیاری مقصود ہے یہاں پر کہ جو دین کی خدمت کے لیے آئے تو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ سٹینڈنگ اویشنس کی امید لے کر نہ آئے کہ لوگ اس کا استقبال کریں گے اور تعریف اور توصیف اس کی کی جائے گی نہیں جو بھی اس راستے میں قدم رکھے گا مشکلات ضرور آئیں گی تو جس کو ہو جان و دل عزیز وہ اس گلی میں آئے کیوں اونچے درجے چاہیے اونچی محنت ہے اونچی قربانی اونچے کام تو شروع میں تو مشکلات آئیں گی اور یہ مشکلات کا آنا دراصل اس بات کی ضمانت ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالی ہم سے جنت کا سودا کر رہا ہے دنیا میں جب ہم کوئی گھر یا کوئی پلاٹ یا کوئی زمین خریدتے ہیں اس کے بعد ہم پیمنٹ شروع کرتے ہیں قسطیں جانی شروع ہو جاتی ہیں تو سمجھیے کہ ہم نے پیمنٹ شروع کر دی ڈیل از گوئنگ تھرو اللہ تعالی نے یہ سودا قبول فرما لیا اور اگر قربانی دینے سے گھبرا رہے ہو مت گھبراؤ انجام دیکھو کتنا اچھا ہوگا اور ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے اور ان کے خاندان کی اب یہاں پر آگے مثال آ رہی ہے کہ ان کے خاندان نے کتنی آزمائشیں اٹھائیں اور اللہ نے کیسی قدردانی کی کہ رہتی دنیا تک مسلمان حج اور عمرے میں ان کے عمل کی پیروی کرتے ہیں انصفا و المروہ من ار اللہ ہی یقیناً صفحہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے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 اور تمام لانت کرنے والے بھی ان پر لانت بھیجتے ہیں لہٰذا جو اس روشت سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں ان کو میں ماف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں یہاں پر علم رکھنے والوں کی ذمہ داری ہے جس کا کہ ذکر کیا جا رہا ہے جس کے پاس علم ہو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دے اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ حق لوگوں تک پہنچائیں ورنہ اگر حق لوگوں تک نہیں پہنچے گا تو ان میں طرح طرح کی اخلاقی برائیاں بھی پیدا ہو جائیں گی اور لا علمی کی وجہ سے وہ طرح طرح کے گناہوں میں بھی مبتلا ہو جائیں گے سی بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص دین کے کسی حکم کا علم رکھتا ہو اور وہ اس کو چھپا جائے تو قیامت کے روز اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی صرف اس لیے چھپا جائے کہ اگر میں نے لوگوں کو بتایا تو لوگ ناراض ہوں گے یا خفا ہوں گے یا میری عزت میں یا میری تعریف میں کمی آ جائے گی تو اپنے نفس کی خاطر وہ اتنا بڑا حق چھپا گیا انہیں کسی بھی علم والے کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ اپنی مجلسوں کی یا اپنی زندگی کی رونق بڑھانے کے لیے وہ اللہ کا دین چھپا جائے یا لوگوں کے من پسند فتوے اور ان کی من پسند باتیں ان کو بتانا شروع کر دے ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر قرآن میں یہ دو آیات ایک تو یہاں ہم نے پڑھی اور ایک آگے آئے گی اگر یہ دو آیات نہ ہوتی تو کوئی حدیث میں بیان نہ کرتا کیوں کہ جب حق بتایا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے نا کہ الحق کو مر حق تو کڑوا ہوتا ہے تو جب حق بتایا جاتا ہے تو لوگوں کی طرف سے ریزنٹمنٹ بھی آتا ہے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں اس ناراضگی کو برداشت کرنا پھر حوصلے کا کام ہے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 تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور معبود نہیں جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں ان کشتیوں میں جو انسان کے نفے کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں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 ساری کائنات جس کا کے نقشہ یہاں کھینچا گیا اگر ذرا آپ تصور کی آنکھ سے اس کو دیکھیں زمین اور آسمان اس کے رنگ کتنے سودنگ کتنے خوبصورت کائنات اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے کتنی حسین کتنی خوبصورت بنائی ہر چیز میرے فائدے کے لئے بنائی جو قوانین نے قدرت اللہ نے بنائے جو نیچرل لاز اللہ نے بنائے سب انسان کو فائدہ دینے والے ہیں اتنا رحمان اتنا رحیم میرا رب تو جو رب اتنا مہربان ہے ہر چیز میرے فائدے کے لیے بنا دی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے جو قوانین شریعت میں مجھ کو دیے ہیں اس میں میرا فائدہ نہ ہو اور جب ہر چیز کا کوئی مقصد ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو اور جب ہر چیز قانون میں جکڑی ہوئی ہے چاند سورج اور پانی اور ہوا سب تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اسکاٹ فری ہو اور اس کے لیے کوئی قوانین نہ ہوں قوانین کی پابندی ہی دراصل دنیا میں امن اور سکون رکھتی ہے اگر چاند اور سورج آج اللہ کے بنائے ہوئے قوانین سے آزاد ہو جائیں قیامت آ جائے فساد مت جائے اور یہی چیز دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ انسان آزاد سمجھتا ہے اپنے آپ کو اس نے اللہ کے قوانین کو فالو نہ کرنا چاہا لہٰذا آج ہمیں ہر طرف فسادی فساد نظر آتا ہے اور فساد کیوں اللہ کے قوانین کیوں نہ مانے اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا اللہ سے بڑھ کر دوسروں سے محبت کی اسی کا اللہ تعالی یہاں شکوہ فرماتا ہے وہ منسی میت تخد و مندون اللہ اندادن یو کا حب اللہ و لدین آمن اشد اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بنا دیتے ہیں کتنی ذاتی کرتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدا ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں اب یہاں پر یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ بس صرف اللہ سے محبت کریں اور کسی سے محبت نہ کریں نہیں اللہ سے محبت کریں لیکن اللہ سے زیادہ کسی سے محبت نہ کریں اللہ کے برابر کسی سے محبت نہ کریں محبت خود زبردست جذبہ محرکہ ہے موٹیویٹنگ فیکٹر ہے بہت سے کام بہت آسان ہوتے ہیں لیکن چونکہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہم اس چیز کو نہیں کرتے اور جب دل چاہ رہا ہوتا ہے اس کام کو کرنے کی طلب اور محبت دل میں پیدا ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ لوگ تو ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر بھی چڑھ جاتے ہیں جس چیز سے بھی محبت کی جاتی ہے یا جس شخص سے بھی محبت کی جاتی ہے تو پھر اس کی اطاعت ضرور ہوتی ہے محبت تو انسان کو پابند کرتی ہے بہت سی اپنی پسند کی چیزوں کی قربانی دینا سکھاتی ہے اور جب محبت کی خاطر قربانی دی جاتی ہے تو آپ دیکھیں غصہ نہیں آتا ریزنٹمنٹ نہیں آتی دل کے اندر اپنی خوشی سے اپنی خوش قسمتی سمجھ کر انسان قربانی دیتا ہے تو وَلدینہ آمن اشد اللہ اللہ سے دعا کریں اللہ میں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو اللہ سے محبت کریں گے تو بتائیے اللہ کا کیا فائدہ لیکن اللہ سے جو محبت کرے گا اس کا اپنا اتنا فائدہ ہے اللہ کی عبادت جس خوبصورتی سے وہ کرے گا اور پھر اس عبودیت کے اندر حریت ہے صحیح آپ کو آزادی کا مزہ چکھنا ہے تو اللہ کی عبادت اور اللہ سے محبت کر کے دیکھیے آپ کو جو لبریشن کی فیلنگ آئے گی اور کسی چیز میں نہیں آئے گی لیکن یہ اللہ کی محبت تو ہے اور اللہ یقیناً اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں میرے تعلق سے کہیں جڑ کر بیٹھیں باہم ملاقات کریں اور ایک دوسرے پر خرچ کریں اللہ کی خاطر اللہ خود ستر ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے تمثیل سے یہ بات سمجھائی گئی ہے لیکن بعض دفعہ محبت کی وجہ سے انسان سپوائل ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت سپوائل کرنے والی محبت نہیں ہے رحیم ہے لیکن کوئی یہ نہ سوچے کہ بس صرف نعمتیں ہی دیتا رہے گا اور اللہ کی محبت کا جواب اگر انسان نفرت سے دیتے رہیں اس کی نعمتوں کے جواب میں ناشکری کرتے رہیں تب بھی اللہ رحیم رہے گا نہیں اگر کسی نے یہ سوچ لیا پھر تو وہ نافرمانی پر بہادر ہو جائے گا جری ہو جائے گا بے باکی سے نافرمانی کرے گا کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالی نافرمانوں کو گناہگاروں کو اس کی محبت کا جواب نفرت سے دینے والوں کو سزا نہیں دے گا نہایت دھوکے میں ڈالنے والا نہایت خطرناک تصور ہے جیسے ایک ماں ہوتی ہے بوڑھی ہو جاتی ہے بچے بات نہیں مانتے ماں مجبور ہے کیا کرے بیچاری کچھ نہیں کر سکتی تو کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ماں کی طرح مجبور ہو جائے گا کہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا نافرمانوں فرمانوں کا نہیں وہ بلکہ کیا ہے حاکم بھی ہے بدلے کے دن کا مالک بھی ہے ولا یرََََََََََدینل و اد یراذاب انَعوت اللّہ جمی ون اللہ شدیدباب <الْعَذَاب> کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروؤں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے رہے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج ہی ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے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 کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے یہ تصور عام ہے کہ قرآن صرف ان لوگوں کی کتاب ہے جنہوں نے اپنا نام مسلمان رکھا ہوا ہے سب انسانوں کے لیے ہے سب کو انویٹیشن ہے کہ یہ کوئی خاص الج طبقہ تھوڑی ہے یہ کوئی ہینڈ پکڈ لوگ تھوڑی ہیں اللہ کے تم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہو آ جاؤ اس کتاب کو مان لو تمہارے نام اللہ نے پیغام بھیجا ہے یا ائو الناس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 اس سے حلال غذا کھاؤ طیب طریقے سے کھاؤ کھانا اور پینا انسان کی زندگی کا اہم حصہ ہے ریلیکسیشن کا انجوائمنٹ کا تفریح کا وقت ہوتا ہے اللہ کا فضل اس کی رحمت دیکھیے کہ اس انجوائمنٹ کو بھی اس ہماری ضرورت کو بھی اور ہم ضرورت کے ساتھ جو خواہشات کی بنا پر کھاتے ہیں سب کو اللہ نے اپنے فضل سے عبادت بنا دیا پتا کیا چلا کہ اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے پر ہی صرف ثواب نہیں ہوتا بلکہ نفس کی جائز خواہشات جائز طریقے سے پوری کرنے پر بھی اجر ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شکر گزار کھانے والا صبر کرنے والے روزدار کے برابر ہے کھانا کھا کر الحمد کہنا